بسم بشرحمن ورحمۃ الحمد ص اللہ علام علومت علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متویع حضرت سکن موجود تمام خوارات کی سمجھنے کے بعد سلام کرتے ہیں اور باقی تمام سامعین کو بھی سلام مرد کرتے ہیں شکر السلے درخت جو ہے باب سوم درخت نمبر تین پیج نمبر ایک سو ستارہ سے آج حضرت کلاس آف قانون تک پہنچانے کی توفیق حاصل کر رہا ہوں تو کل جو ہے کون کون سے روزے واجب ہیں کتنے روزوں بتایا تھا چھ روزے واجب ہیں ہاں جی انسان پر اور خوش مصطاب روزے جو اور کون سے روزے مصطف ہیں اور کون سے روزے حرام ہیں اس پر تبصرہ ہوا تھا ہاں جی اور اور بھی شاس فرماتے ہیں تمام جن جن دنوں میں روزہ حرام ہے یا مقروض کے علاوہ پورے سال بالمصطاف ہیں اور حرام روزوں کے پھر صاحب تک بیان ہوا تھا اور آج مقروع روزے کل تھوڑا ذکر ہوا تھا لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہو پاتے ہیں لہذا مقروع روزے دوبارہ بیان کر رہا ہوں سب سے فرماتے ہیں وال مقروح اور مقروع روزے یعنی وہ روزے کے ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے یعنی اس روزے کا رکھنا خدا کو زیادہ پسند نہیں ہے تو وال مقروح یعنی ناگناہ نہیں لیکن پسند بھی نہیں اللہ کو تو روزہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے جی ایسی صورت میں تو وال مقروح اللہ تعالیٰ کو کوئی ناپسند روزہ ہے مخروف کتنے کون سے روزے ہیں سوم المتن نفل وہ شاید جو نفل روزہ رکھا ہوا ہے واجب نے قضائے واجب نہیں ہے نفلی روزہ رکھا ہو پھر سفر سفر میں آدمی کو نفلی روزہ رکھنے کا عادت ہے سفر سفر میں ہے وہ مسافت سفر کا بھی پورا ہوتا ہے سفر میں وہ نفلی روزہ رکھا ہے کول فتح جیسے آج کل کے جہاز کے سفر کی طرف آسان سفر نہیں ہے تکلیف ہے پیاسا ہے تھکا ماندہ ہے مشکلات ہے تکلیف ہوتے ہوئے سفر میں نفلی روزہ رکھنا مخروع ہے اللہ نہیں چاہتے بندے کو تکلیف میں ڈالیں ہاں ہیں جی؟ اور اللہ مجھے اس حالت میں تمہارا روزہ مخروع ہے کیونکہ اللہ نے خود روز اپنی فرش روزے کو اللہ نے سفر میں ہمیں کھانے کا سفر کی تکلیف ہو تو کھانے کی اجازت دے دیا تو آپ مغروح روزہ رکھ کر جو ہے آپ جو نفلی روزہ رکھے خود مشکل میں ڈالنا اللہ کی اس شفقت کا منافی ہے ہاں جی جو اللہ نے فرست روزے میں رکھا ہے اس وجہ سے یہ مخروف روزہ قرار پایا نمبر ایک جو ہے سفر میں نفلی روزہ تکلیف ہوتے ہوئے رہنا یہ مغروف ہے اگر تکلیف نہ ہو جیسے جہاز کے سفر میں تو وہاں مخرونی نہیں ہے. و سوم و مندوی علاط اور اس شہاز کو روزہ رہنا جس کو دعوت ہو چکا ہے کسی کھانے کا یعنی فرش کر آپ نے روزہ رکھے ہوئے ہاں جی کسی کے گھر میں آپ اتفاق سے پہنچے اور انہوں نے کوئی کھانے پیش کیا کوئی چائے پیش کیا کچھ بھی پھل فروٹ پیش کیا تو یہاں اس سے اس روزے کے بارے میں مقصد یہ پھر آپ چپکے سے کھا لیں بالکل اشارہ تک نہ کریں کہ میں روزہ ہوں ہاں اللہ نے یہ کھانے کی اجازت ہی اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کے روزے کے اندر ریا نہ پا جائے کیونکہ آپ روزہ دار ہے یا نہیں صرف اللہ کو پتہ ہے اللہ چاہتے ہیں یہ روزہ اسی طرح ماخی ہی رہیں ہاں اور چونکہ روزے کے بارے میں لوگوں کو شروع میں بتایا اللہ نے فرمایا تھا اس کے شوق کے حوالے سے روزہ سوملی روزہ میرے لیے ہے وہانہ اور میری ذات ہی روزے کا ثواب اور اجے تمہیں دے دوں گا اس لیے روزہ اللہ کو نہت بغوف ہے اور اس میں اللہ کسی کی شراکت کو اللہ کو پسند نہیں شراکت یعنی ریاکاری اللہ کو پسند نہیں لہذا اللہ نے کھانے کی اجازت دی اگر دعوت ہوا تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے مجھے کھانے کی اجازت موٹ نہیں ہے طبیعت نہیں ہے مجھے ہاں یا نقصان دہ بولے نہ جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ یہ روزہ بول کے اس کو کھانے سے رد کرنا بھی جائے ہاں جی اللہ کو پسند نہیں بالکل خاموشی سے ہی سالمی کو ہے کہ آپ روزہ ہی نہیں ہیں بسم اللہ کر کے آپ نے کھانا ہے افطار کرنا ہے اور آپ کو آپ نے افطار بھی کر لیا دن کے فرض کر اس بارہ سے پہلے بارہ کے بعد اور اللہ آپ کو ثواب بھی پورا پورا دے دیتا ہے دیکھو نا یہ عبادتیں ہمیں ہمارے اندر یہ مزاج ہونا ضروری ہے عبادت وہی عبادتیں جو اللہ نے کہا ہے رسول نے کہا ہے تب اللہ رسول یہاں حکم دے رہے ہیں بھائی یہاں کھاؤ اور ہم تمہیں پورا پورا صاف دے دیں گے تمہارا روزہ ہو گیا تو پھر خود کو تکلیف میں ڈالنا یہ انتہائی بےقوفی ہے ہاں جی انتہائی بےقوفی ہے ہم نے ہمیں ثواب اور جزاک کا وعدہ اللہ اللہ کے نبی نے دیا وہ خود کہہ رہے ہیں جب روزہ یہاں پر کھانا میں ثواب ہے تو پھر ہم رکھ لیں گے رکھنے گے تو خدا رسول کے حکم کے مخالفت میں ہم جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر کھانے میں ثواب ہے اور تم کہتے ہیں، نہیں وہی رکھنے میں ثواب ہے تو آپ روزہ رکھیں گے تو مطلب یہ ہو جائے گا اس لیے ازن جو ہے جب آپ کو دعوت ہو تو خاموشی سکھاؤ مجھے سو مومن وہ شاخ کو روزہ دو یا جس کو دعوت دی گئی کسی اللہ عوامل کے سکھانے کا وہ متنافل اور وہ نفل روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر روزہ افطار کرنا سنت ہے مصحف باعث ثواب ہے روزہ رکھنا اس کے لیے مخروع ہے دو یہ دو ہو تیسرا مغرو روزہ سو م ضیفی مہمان کا روزہ ہاں میں اشاع اکشاد آپ کہیں سفر سے آئے یا دور کسی کے گھر میں مہمان ہیں تو مہمان کا روزہ نے تطاوا مصحب روزہ نفلی روزہ مہمان نفلی روزہ رکھیں مستحب روزہ رکھیں سنت روزہ رکھیں بغیر عجد المضیف ہی میزبان کی اجازت کے بغیر مضیف میزبان ضعف مہمان مذہب میزبان کی اجازت کے بغیر مثلا اس نے اپنے کسی چاہنے والے کو دوست کو آ کر ہاں دراز کے بعد اس کے گھر میں آیا تو وہ چاہتے ہیں کچھ کھائیں پیئیں ہاں جی. اس کی مہمان نوازی کریں لیکن اس نے روزہ رکھا تو ایک نا وہ مہمان نوازی نہیں کر پائیں گے لہذا جو ہے مکرو خرا دی دیا مہمان کا روزہ تطاون مستحب نفلی روزہ بغیر اس میزبان کی اجازت کے بغیر یہ بھی مغروف ہے غلم اور بیوی کا روزہ بغیر اِضن زوجی میاں کی اجازت کے بغیر یعنی یہ بھی نفلی روضہ ہے نفلی روزہ رکھنا بیوی کا میاں کی اجازت کے بغیر یہ بھی مقروع روزوں میں سے ہیں ہاں جی ہاں اگر اس کی اجازت ہے تو مثلاً مگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جو ہے مغروح ہے استحبال رخی کے اور غلام کا روزہ بغیر اضن مولا اور غلام کا بھی مستحاب روزہ نفلی روزہ مولا کے جن کے بغیر رکھنا مغروح ہے بغیر اضن مولا اس کی مولا کی اجازت کے بغیر مخرو ہے تو یہ جو ہے چند روزے مخروع ہیں ہاں جی تو سفر میں تکلیف ہوتے ہو روزہ رکھنا ایک جس کو دعوت تو اس کے باوجود روزہ رکھیں نفلی روزہ مطلب واجب روزہ رکھا ہوا آپ نے قزا رکھا ہو تو اس کو توڑنا جائز نہیں اس کو توڑنا جائز نہیں نفلی روزہ ہو تو رکھنا مخروع ہے یہ دو ہو گیا میزبان کا روزہ تین اور مہمان کا روزہ تین ہو گیا اور بیوی بی کا اجازت کے بغیر نفلی روزہ چار ہو گیا غلام کا مولا کی اجازت کے بغیر نقل روزہ پانچ ہو گیا ہاں جی تو مقروع روزہ پانچ ہو گیا اور مواجب روزہ چھے ہو گیا اور حرام روزہ بھی جو ہے اس طرح گنتی کریں تو یہ روزوں کی جو ہے حرام مقروع مصعب کی تعداد آپ کے سامنے آ جائے گا اب آگے شاشد علیہ روزے کی روزہ کس کہتے ہیں ہم وہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں ورث و مروزہ ہاں یہ اصطلاحی تعریف ہے، ویسے لغوی تعریف ہم نے آپ کو بتایا تھا روزے کے معنی ہے روکنا خود کو روکنا کسی بھی چیز سے روکنا یہ لوگ تعریف ہے ہمیں اصطلاحی تعریف شریعی تعریف یہ ہے ورث و مول کف ہوا اپنے آپ کو روکنا کن چیزوں سے انل المفترات ہے ان چیزوں سے جو روزہ توڑتی ہے روزہ کو افطار کرانے والی روزہ توڑنے والی چیزوں سے خود کو روکے رہنا اور ان کا مرتکب نہ ہونا یہ روزہ ہے اور کہاں سے کہاں تک کہ یقیناً جو صبح شادی سے لے کر طلوع فجر کے وقت سے لے کر سورج و غروب ہونے کے بعد مغرب تک سورج غروب ہونے تک اس عرصے میں آپ نے محترات سے خود کو روکے رہنا ہے مبترات روزے کا مرتکب نہیں ہونے اب روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں وہیا اور روزہ اڑنے والی چیزوں میں سے ایک اللہ کھلو کسی چیز کا کھانا کسی بھی چیز کا کھانا کم مقدار زیادہ مقدار فرانی پڑتا ہے و شرب و کسی بھی پینے والی چیز کا پینہ خواہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو. وما فی حکم حکمیہ اور جو بھی چیز ہاں جی کھانے کے حکم میں آتا ہو پینے کے حکم میں آتا ہو کھانے و پینے کے حکم میں آنے والی چیزیں سب جو ہے روزے کو توڑتی جو اس کے حکم میں آتا ہے سمات کیا شخصیت خود حکم بیان کریں یعنی کل شین ہر وہ چیز ہاں جی ہر وہ چیز یو سلو جو پہنچایا جائے حلق حلق سے نیچے ہر وہ چیز جو حلق کے ذریعے سے نیچے پیٹ میں پہنچا جائے متعمدن امدن ہاں جی آمدن حلق سے نیچے پہنچ جائے ان ام کیا اگر ممکن ہو اس چیز کا پہنچانا ان مگر ممکن ہو تعدیت ہو اس کا ہاں جی گزار دینا منل کے حلق سے اس کا تجاوز و حلق سے ایک چیز حلق سے جو نیچے پیٹ میں جا سکتا ہے اس کو حلق پہ رکھا حلق سے نیچے چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا جیسے بولے ایک سکہ ہے پیسے کا چھوٹا سکا ہے حلاق میں رکھیں گے نہیں چلا جائے گا ہاں جی توحا ہوئی روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں کوئی بھی جو ہے جیسے چنگا میں مثلا حلاق میں رکھا نیچے چلا جائے گا کوئی بھی چیز جو حل والا شیشے کا جو ہے جیسے بچے جیسے کھیلتے ہیں گولی ہیں وہ آپ نے شیم پہ منہ میں رکھا نیچے چلا گیا چھوٹا ہو تو چلا جاتا ہے اس طرح کوئی بھی چیز جو جو حلق سے نیچے گزار سکتا ہے آپ نے حلق پہ رکھا نیچے چلا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو ایک تو کیا ہر وہ چیز جو کھانے والی چیزیں ہیں یا ڈائریکٹ حلق سے نیچے گزاریں جی اور یا خود کھائیں پیئیں یا ہر وہ کوئی بھی چیز جو حلق پہ نیچے گزر جاتا ہے گزرنے والی چیز جو آپ نے حلق پہ رکھا نیچے گزر گیا پھر وہ جو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے علاوہ کھل ہر وہ چیز یوں سلو جو پہنچا جے الال جو آپ کے پیڑ میں کسی بھی ترکے سے آپ کے پیڑ میں پسلوں سے کوئی سوراخ کر کے مثلا یا نالی کے ذریعے منہ سے نالی کے ذریعے سے ہاں یا کسی اور ترکے سے پیڑ میں کوئی بھی چیز پہنچا دیں تو روزہ ٹوٹ جاتے ہر وہ چیز یوں سلو جو پہنچا جے الال جو ان ام کن اگر ممکن ہو تعدیت ہو من البند اس کو پیڑ میں پہنچانا ممکن ہو کسی اور طریقے سے جیسے کل حکم جیسے حکماں کرنا ہاں جی آ, مائے, مائے چیزوں سے حکماں کرنا اس پہلے زمانے اس کو پیشکاری بولتے تھے جیسے کسی کا قبض نہیں ہو گیا ہاں جی پیٹ میں قبض بند ہو گیا کئی دنوں سے تو آج کل تو اللہ دوائیں دوائیاں ایجاد ہو گیا وہ اس کے کھانے سے قبض گشاک دوائیں کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پہلے زمانے میں قدیم زمانے میں قبض گشاک دوائیں نہیں تھا یا نایاب تھا تو پھر یہ طرق استعمال ہوتے تھے ہاں جی حکماں کرتے تھے نیچے سے کوئی مایات پیٹ کے اندر پہنچاتے تھے حکیم لوگ تو اور پھر اندر کے قبض کو کھول دیتے تھے اور اس طرح اس کی جان بچاتے تھے تو اس کو حکمہ بولتے ہیں جیسے کل حکمای چیزوں کے ذریعے سے حکم کرنا ہاں جی ولجماؤ تو یہ جو ہے چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں تو کوئی بھی چیز کسی بھی طرقے سے پیٹ میں پہنچائیں کہیں سے بھی پہنچا دیں ہاں جی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے حکماں کو بھی اس میں شامل کیا پہلے میں نے اس کو پیشکاری بولتے تھے ہاں جی تو اور اس کے علاوہ جو ہے جمع اور اس سے بھی روزہ روزے کی حالت میں دن کو روزہ باطل کرتے ہیں وہ ماں بھی حکم میں جمع اور بستری اور جو بھی اس چیز کے حکم میں ہیں جو بھی عمل اس کے حکم میں ہے یعنی کیا مطلب ہے جو بھی اس کے حکم میں ہیں؟ یعنی کلر فیل ہر وہ عمل یوستم نوی جس سے جو ہے منی خارش ہو جائے پانی خارش ہو جائے ہاں جی شاوت کے ساتھ تو وہ سب جو ہیں اس حکم میں آ جاتے ہیں اس سے روزہ باطل ہو جاتی ہیں روزہ باطل ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ تیسری چیز کھانے کی پینے کی چیزیں دو تین اور یہ خواہش شاوت سے متعلق احکامات یہ بھی روزے کو آمدن ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتے امدن ہونا چاہتے اس میں اس کے علاوہ ولقع الٹی ہو جائے متعمدن آمدن امدن آپ الٹی کریں تو پھر روزہ باطل ہے فین لم یکن متعمدہ لیکن اگر آمدن آمدن کریں کوئی زیادہ ہو کم ہو پیر میں واپس جائیں نہ جائیں کوئی فرانی نہیں ہر سر میں روزہ باطل ہے لیکن فین لم یکن متعمین اگر آمدنی ہے ہاں جی آمدنی ہے خود الٹی آ گیا الٹی آیا ولم یار جی من الحلق الل میدا اور پھر جو ہے منہ سے حلق سے دوبارہ میدے میں واپس نہیں گیا بے اختیار الٹی آیا اور پھر واپس کوئی حصہ اس کا واپس منہ میں بے آتے واپس پیٹ میں واپس نہیں گیا سے نیچے میدے میں نہیں گیا تو لابا تو پھر کوئی حرج نہیں اس سے پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یعنی غیر اختیاری طور پر الٹی آ جائے اور پھر واپس نہ جائے منھ سے واپس نہ جائے تو روز روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ نے آمدن اگر الٹی کریں پھر تو خواہ نیچے واپس جائیں نہ جائیں دونوں صرفوں میں آپ کا روزہ باطل ہوگا تو اس طرح روزہ باطل ہونے والی چیزیں چار چیزیں ہیں کھانا پینا اور جو اس کے حکم میں ہے اور <تصفح> چمعہ اور جو اس کے حکم میں ہے تین اور الٹی کرنا آمدن آمدن الٹی کریں تو روزہ باطل ہے اور غیر اختیار الٹی ہو جائیں لیکن واپس نہ جائیں تو, تو, تو, تو, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر غیر اختیاری الٹی آ جائیں اور کچھ ایسا واپس چلے جائیں پیٹ میں معدے میں تو روزہ باطل ہوگا اس صورت میں تو یہ مفت روزہ جو ہے آپ کو بتا دیا اب آگے شاس فنماتے ہیں وہ کل مفترین ہر وہ چیز جو روزے کو توڑنے والی یہ جو چار چیزیں ہیں و اگر آپ اس کا مرتکب ہو جائیں متعمدن عمدن باو شاہ و در حالی کہ آپ روزہ رکھا و پھر رمضان ماہ رمضان میں تو یہ جو والا تو شاپ پر قضا رمضان کا روزہ قضا واجب ہے روزہ نے توڑا قضا واجب ہے وہی اس طب تو و دینا مصطاب ہے افرآباد میں آ رہے ہیں کیا چیزیں ہیں اب یہ جو آپ نے روزے کو توڑا توڑنے والی چیز اقلن کا خواہ کھانے کی کوئی چیز کھایا ہے اور شورمن یا عمدن پینے کی کوئی چیز پہ یا آمدن اور جیمان یا آمدن خواہشات نفس پورا کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہے او ما بھی معنی یا جو جی ان چیزوں کے معنی میں ہے فی الحال نے بتایا جو چیز کھانے کے معنی میں اور وہ چیز جو پیٹ پہنچائے کھانے پینے کے ہاں جی اور جو بھی ان تینوں کے معنی میں جو صفحے میں بیان ہو گئے تو اس صورت میں آپ پر قضا واجب ہے کہ فرا مستحب ہے ہمارے فقہ میں جو ہے ہم نے اس موضوع پر کافی تحقیق یاد کیا کوئی بھی قالومی نسخہ ایسا نہیں جس میں کفارے کو واجب لکھا ہو ہاں جی سب میں مستحب لکھا ہوا ہے ہم نے کہا ارچن شاہ فقمہ کا واجب ہے ہمارے فقہ میں کافرا مستحب ہے ہاں جی آلسنت میں بھی مختلف نظریات ہم نے دیکھا ان میں بھی مستحب کہنے والے ہیں ان میں وہ بھی اور کوئی واجب کوئی مستحب ان میں اختلاف ہے ہمارے سے نے اس کو کفارے کو مستحب کرا دیا ہے فرماتے ہیں تو رمضان کے روزے میں قضا واجب امدن کھائیں تو اور کفارہ مستحب ولا یہ کفارہ طب الکفارہ اور کفارہ مشطاب نہیں فی غیری چھ روزے آپ نے پہلے کہا تھا نا روزوں میں سے رمضان کے روزے اور بھی رمضان کے مہینے میں اگر آپ کھائیں تو کفارہ مشتاف ہے قضا واجب ہے اور اس کے علاوہ باقی روزوں میں کفارہ واجب ہے نہیں ہے مشتاف نہیں بلا اس سے بور مشتاب نہیں کفارہ رہا فعری رمضان کے علاوہ دوسرے روزوں میں بلاکن تجب القضا لیکن قضا واجب ہے فی شاعر الواجبات تمام واجب روزے جو بھی آپ توڑیں گے خواہ ناظر کا خواہ کفارہ کا جس کا بھی ہو اس میں قضا واجب ہے ہاں جی خاص واجب و میں کفارہ صرف رمضان کے روزے میں مصحب ہے باقی روزوں میں مستحب نہیں ہیں باقی درست انشاءاللہ شاء